اسلام کی دعوت کیوں میں مکتبہ اسلام یا خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے مصنف علامہ رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش لفظ چودہ ہجری مطابق انیس سو ستر کے اواخر میں امریکہ اور کینیڈا میں مقیم مسلمان طلبہ کی انجمن نے اپنی سالانہ کانفرنس منعقد کی میں نے اس کانفرنس میں مسلسل کئی برس تک شرکت کی ہے لیکن عجیب اتفاق کے متذکرہ کانفرنس میں اپنی بعض مجبوریوں کے باعث میں شریک نہ ہو سکا جب میں نے ان سے سفر نہ کرنے کی مجبوری بیان کی تو انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اپنی تقریر ریکارڈ کرا کے ان کے پاس بھیج دوں تاکہ وہاں سنائی جا سکے اس کانفرنس کا مرکزی عنوان تھا اسلام ہی کیوں بہرحال اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی پیدا کی اور میں نے اپنی تقریر ایک کیسٹ میں ریکارڈ کرا کے ان کے پاس بھیج دی بعض احباب نے اس تقریر کو افاد عام کے لیے کاغذ پر منتقل کر دیا وہ قطل یونیورسٹی کے سالانہ ثقافتی میگزین حمار الفکر فکر کے ثمرات کے ایک شمارے میں شائع ہوئی اس کے بعد ادار دمشک اور محسوس الرسال بیروت نے اس کو عمومی طور پر مفید بنانے کے لیے نئے سرے سے کتابچی کی شکل میں شائع کیا انشاءاللہ اللہ اس کے بعد ان تقریروں کو بھی شائع کرنے کا ارادہ ہے جو میں نے مختلف مقامات پر مختلف مناسبات پر نو بنو موضوعات پر کی ہے یہ سب کی سب اسلام اور اس کی دعوت اور بیداری سے متعلق ہے ان تقریروں میں ان امراض کی نشاندہی کی گئی ہے جن سے اسلام دو چار ہے اور ان کی دوا بھی تجویز کی گئی ہے اسلامی بیداری کو جہاں ایک طرف اس کے دشمن نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی دوسری طرف کچھ ایسی برایا بھی ہے جو خود اس مہم کے اندر سے جنم لے رہی ہے میں حضرت شعیب علیہ السلام کے ایک مقولے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں جسے قرآن نے یوں نقل کیا ہے ان ارید و الاسلاح مست تو اللہ بلّہ انیب سرہود میں تو حتی المقدور اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ملے گی اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامیوں ناصر ہو کا اسلام ہی کیوں شمالی امریکہ اور کینیڈا میں بسنے والے احباب کرام میں آپ کو یہاں شرک اسلامی بلاد عرب اور ساحل خریج سے اسلامی سلام بھیج رہا ہوں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 اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کا ایک ایک قدم جو اس راہ میں اٹھا ہے اور ایک ایک پیسہ جو آپ نے اس راہ میں خرش کیا ہے وہ سب کا سب ہی سبیل اللہ شما ہوگا اور اس کا پورا حساب آپ کو اللہ کے پاس نیکیوں کی طول میں ملے گا آپ سے پہلے کے مجاہدین کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک سچی بات فرمائی ہے وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِیرَتًا وَلَا قَبِیرَتًا وَلَا يَقْتَعُونَ وَاضِ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 اس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئے سرے سے مکمل اسلام کی طرف رجوع ہو یہ حقیقی اور مکمل رجوع اس لیے ناگزیر ہے کہ اس کے بغیر ہم نہ تو صحیح معلوم اسلامی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی اس دین کی حقانیت دنیا کے سامنے واضح کر سکتے ہیں صرف اسی صورت میں ہم اس نعمت سے بحریاب ہو سکیں گے جس کا اللہ چل شانو نے ہمارے لیے ارادہ فرمایا ہے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 نمبر ایک منطق ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اسلام کی طرف رجوع ہوں ہم جب ایمان کی منطق اور اس کے تقاضوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی اسلام سے خالی ہو اور ہم اسلام کی خاطر زندہ نہ ہو تو ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں اور ہم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ اسلام ہمارا ضابطۂ حیات اور قرآن ہمارے معاشرے کا دستور نہ بن جائے اور ہمارے سارے معاملات میں شریعت اسلامی کو فیصلہ کن مقام حاصل نہ ہو جائے اس لیے کہ ان کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے ایمان اور کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلام کی حکمرانی کو تسلیم کریں سچے دل سے اس کی طرف پلٹیں اور اپنی زندگی میں پوری اسلام کو داخل کریں کیا یہ ممکن ہے کہ ایمان تو ہمارے دلوں میں موجود ہو مگر اللہ اور رسول کے بنائے قوانین کو اپنے معاملات میں فیصلہ کن حیثیت دینے کے لیے آمادگی نہ پائی جاتی ہو قرآن قطعی ایسے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور کسی مومن مرد یا کسی یا اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اس میں کوئی اختیار باقی رہ جائے ایمان لانے کے بعد اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اب تمہیں اس بات کا قطعی حق نہیں پہنچتا کہ تم کس معاملے میں یہ کہو کہ میں چاہوں تو اللہ اور رسول کے فیصلے کو قبول کروں یا انکار کر دوں تمہارے علم کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ امر یا ممانیت اللہ و رسول کی طرف سے آئی ہے بس اب سوائے اس کے کہ تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ تم کہو سمیعنا و اطعنا غفرانا کربنا و ایلیک المصیر البکر ہم نے سنا اور مانا اے ہمارے پروردگار ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہے اور تیری طرف ہمارا آپ پلٹنا ہے اور یہی مومن کی شان ہے ارشاد ربانی ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا و اولئیکہم المفیود النور اہل ایمان کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی کسی باہمی نژا کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور در یہی لوگ فلایاب ہیں جب کہ منافق لوگوں کا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ تردد کی کیفیت میں ہوتے ہیں جب اللہ اور رسول کا فیصلہ ان کے مفاد میں ہوتا ہے تو سلی و اطوانہ ہم نے سنا اور مانا کہتے ہیں اور اگر ان کا مفاد خطرے میں نظر آئے تو اللہ رسول کا فیصلہ ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں اور یہ رویہ سراسر ایمان کے منافی ہے قرآن اس منافقانہ رویے پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتا ہے لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوت کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمہ رکھتے ہیں جو تم پر اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے اتاری گئی لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات فیصلے کے لیے تابوت کے پاس لے جائے حالانکہ انہیں ان کے انکار کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمرائی میں ڈال دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے کترا جاتے ہیں مذکور بالا آیاتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ و رسول کے احکام سے برتنا ایک کھلا ہوا نفاق ہے. خواہ حاکم کی جانب سے ہو یا محکوم کی جانب سے ہر صورت میں یہ نفاق ہی ہوگا اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ و رسول کے احکام کی طرف رجوع کریں ورنہ بصورت دیگر آپ کے ایمان کی نفی ہو جائے گی معام میں اللہ تعالی نے قرآن میں ایک دی قسم کھائی ہے اور اپنی رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے بس نہیں تیرے رب کی قسم. یہ لوگ مومن نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے نزائی معاملات میں تم کو حکم نہ مانیں اور جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے ہوئے بغیر اس کے اندر تیرہ سو سال تک قانون الہی کے علاوہ کوئی اور قانون راج نہیں تھا صرف قرآن ہی اس کا دستور تھا وہ اپنے سارے قانونی معاملات میں شریعت اسلامیہ کی طرف رجوع کرتی تھی فتوا بھی اسی کی بنیاد پر دیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بھی اسی کو بالادستی حاصل تھی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہاں کچھ کوتاحیاں تھیں اور بعض انحرافات بھی رونما ہو گئے تھے اسلامی شریعت سے متعلق کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی تھی اور اسلامی احکام کا نفاذ بھی کما حق کہوں نہیں ہو رہا تھا مگر جو چیز ہمارے اس دور نامسعود سے اس دور کو ممیزو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامی شریعت کے خلاف بغاوت کا رجحان نہیں تھا اور نہ سرے سے اس کا انکار ہی ممکن تھا اس وقت کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا تھا چنانچہ بڑے سرکش اور جابر لوگوں کے سامنے بھی جب اللہ و رسول کا حکم بیان کیا جاتا تو ان کے لیے سب و کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا تھا حجاج بن یوسف الثقافی جو اپنے ظلم و ستم اور سرکشی میں مشہور ہے جو گمار کی بنا پر لوگوں کو گرفتر کرتا تھا اور شبہ کی بنیاد پر قتل کروا دیتا تھا اسی حجاج نے ایک دن ایسے شخص کو جیل میں ڈالا جو حقیقی مجرم نہیں تھا اور جرم کا مرتقب اس کا کوئی قریبی عزیز تھا جب اسے حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو حجاج نے اسے دریافت گیا تمہارا کیا معاملہ ہے تم کیسے یہاں آئے ہو اس نے کہا میرے اقارب میں سے ایک شخص نے میری ایک عزیزہ کی عزت لوٹی مجھے گرفتار کر لیا گیا اور اس مجرم کے بدلے مجھے قید کر دیا گیا اس پر حجاج نے کہا شاعر کہتا ہے جا نہیں کا میں یجلی علیکا وقت تعدس صاح مبارک الجرب ولرب ماخوذ بذم عشیرہ ونجل مقارف صاحب الذم شاعر کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان وساوکات دوسرے کے جرم میں ماخوس ہو جاتا ہے اس پر آدمی نے جواب دیا اگر شاعر یہ کہتا ہے تو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یوسف علیہ السلام کی زبانی کہا ہے قال باعذ الله الا من وجدنا ما تعالى ايده انا اذا الظالمون سورہ اس نے کہا اللہ بنا میں رکھے اس بات سے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے۔ اس صورت میں ہم نہایت ظالم ٹھہریں گے اور قران نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسی تصور جرم و سزا پر زور دیا ہے۔ ولا تزر وازره وزر اخرا الانام اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ہر شخص ذمہ دار ہوگا جب حجاج نے یہ سنی تو اس نے حکم دیا کہ اس آدمی کو رہا کر دو. اللہ کا قول سچا ہے اور شاعر کا قول جھوٹا ہے اس زمانے میں اسلامی شریعت کے ساتھ لوگوں کا یہ رویہ تھا اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ اس دور میں امت اسلامیہ کے اندر چاہے کتنا ہی انحراف آ گیا ہو مگر اس کی زندگی کی اساس اسلامی پر تھی شریعت اسلامی سے تو امت مسلمہ کا رشتہ اس دور میں ٹوٹا ہے اور اس کا آقاز اس دن سے ہوا جب بلاد اسلامیہ پر استعماری الگار ہوئی اور استعمار نے لوگوں کے لیے اسلامی اصولوں، ذابطوں اور قوانین کے بجائے نئے قوانین اور ذابطیں وضع کیے انہی کے رہنمائے میں سارے معاملہ تائپانے لگے جنہوں نہ اقدام اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اس لیے کہ ایمان کا یہ ایک حتمی تقاضہ ہے کہ امت مسلم ہر آن ہر معاملے میں اپنے دین اسلام کی طرف رجوع کرے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرے یہ ہے ایمان کی منطق اگر ہم اس کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں تو ہمارے سارے حکام و محکومین کو قرآن و سنت اور اسلام کی طرف لازمن پلٹنا ہوگا ہمارے اوپر نفاق, کفر، ظلم اور فسق کا الزام عائد ہوگا یہ الزام ہمارے اوپر قرآن عائد کرے گا جیسا کہ سورات المائدہ کی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَم هم الكافرون اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں يحكم هم اور جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. يحكم هم آیت نمبر چوالیس پینتالیس سینتالیس اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ در اصل نافرمان ہیں یہ تین آیتیں ہیں جن سے فرار ممکن نہیں ہے ایک شاعر کے بقول وَلَوْ كَانَ رُمْحٌ وَاحِدٌ لَاتَّقَيْتُهُ وَلَكِنَّهُ رُمْحٌ وَثَانٍ وَثَالِثُ اگر ایک نیزہ ہوتا تو میں اس سے بچ جاتا مگر یہاں تو ایک دو تین نیزے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات اہل کتاب یہود و نصارہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ کا کہنا درست ہے لیکن چونکہ ان آیاتوں کے الفاظ عام ہیں اس لیے ازرو القاعدہ لفظ کہ عموم کا اعتبار ہوگا اور خاص سبب کا اعتبار نہ ہوگا پھر کہ یہ بات معقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر کفر، ظلم اور فسق کی کرے اور کی جو قرآن کو چھوڑ کر اس کے اندر موجود احکام الہی کے مطابق فیصلہ نہ کرے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کیا اس کا گنا ان کے گناہ سے کچھ کمتر درجے کا ہے کیا باللہ، قرآن، ان کی کتابوں کے مقابلے میں کچھ کم حیثیت کی کتاب ہے کیا اس کا چھوڑنا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور اس کے احکام سے روگرداری کرنا تو انجیل کے احکام چھوڑنے کے مقابلے میں کم تر درجے کا گنا ہو نہیں ہرگز دیں پھر کیا قوموں اور ملتوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ جان کے پاس دو پیمانے اور دو تراسوں ہیں یہود و اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دے تو کافر ظالم اور فاسق کہلائیں اور مسلمان اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دے اور اسے پس پس پشت ڈال دے تو ان کا یہ گناہ قابل موافی ہو جائے قفر فسق اور ظلم کے سنگین الزام ان پر عائد نہ ہو نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی کا انصاف سب کے ساتھ یکساں ہے اور سارے انسانوں کے لیے اس کے پاس ایک ہی ترازو ہے جو شخص غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرے گا تو اس پر کفر و ظلم اور فسق کا الزام لازماً چسپا ہو کر رہے گا البتہ یہ الزام اس پر قانونی الہی کے, کے موقف کے حساب سے چسپا ہوگا کیا اس نے اسلامی شریعت کے انکار و استخفاف کے نتیجے میں اسلامی قانون کو چھوڑا ہے کیا وہ اس بات کا مختلف ہے کہ وہ ایسا کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرنے کا قطعی منکر ہے اور احکامِ الٰہی پر عمل کرنے کو دقیہ نوسیت اور پسماندگی وغیرہ جیسے نام دیتا ہے اگر ایسا ہے تو اس پر کفر ظلم اور فسق کا حکم لگانا بالکل ناگزیر ہے ایمان کی کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف اور پورے اسلام کی طرف رجوع ہو اسلام ہماری زندگی کے کسی ایک گوشے یا کسی خاص زاویے تک محدود نہ ہو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں اسلام بلاد اسلامیہ اور اسلامی معاشروں میں ایک گوشے میں محصور ہو کر رہ گیا ہے۔ مثلاً ریڈیو کے پروگرام میں دینی گفتگو کا ایک گوشہ ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر یہ گفتگو مردہ وقتوں میں نشر کی جاتی ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا وہ ان کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے یہی حال ٹیلی ویژن کا بھی ہے صحافت میں جمعہ کے دن ایک آدھ صفح دینی موضوعات کے لیے خاص ہوتا ہے اسی طرح مدرسے میں ایک پیریڈ دینی مضمون کا ہوتا ہے یا اسلام صرف پرنسپل لا میں محصور ہے رہے اقتصادی تجارتی تمدنی دستوری اور ادارتی اور جرم و سزا سے متعلق معاملات تو اسلام کو ان سے مکمل طور پر الگ تھلگ اور دور رکھا گیا ہے اسلام کو ایک چھوٹا گوشہ ملتا ہے جو ارباب اقتدار اس پر صدقہ کرتے ہیں حالانکہ اسلام ہی کا سب کچھ ہے بعض ملکوں میں وہ ایک گوشہ بھی حکمران طبقے کو کچھ زیادہ لگتا ہے اس لیے اس میں قطر بیونت کر کے اسے کم کر دیا جاتا ہے مثلاً بعض ملکوں میں حکمران طبقے کو یہ بات بہت گرا گزرتی ہے کہ اسلام کے تابع پورا پرنسپل لا ہو اس نے انہوں نے یہ بچا کچا حصہ بھی اسلام سے چھین لیا ہے انہوں نے طلاق اور تعدد ازواج کو اپنے یہاں حرام کرا دے دیا ہے اور اسی طرح وہ میراث کی تقسیم میں عورت اور مرد کے درمیان برابری کے قانون کو رواج دینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ مسجدوں ممبر کو بھی اسلام کے لیے نہیں چھوڑا گیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ممبر و محراب سے بھی اسلام کی آواز بلند نہ ہو بلکہ ان اقتدار کے متوازن کی خواہش یہ ہے کہ ممبر سے بھی اقتدار وقت کا کلمہ بلند ہو جس سرفرے نے ان کی حکم عدولی کی اس کی شامت آ گئی. اب اس سے حوالے زندہ کر دیا جائے گا یا حوالات میں بند کر دیا جائے گا یا وہ کسی نامعلوم انجام سے دوچار ہو جائے گا اس طرح گویا مسلم ملکوں میں اسلام کی آزادی سلب کر لی گئی ہے اور اس سے زندگی کے سارے معاملات میں رہنمائی کی اجازت نہیں ہے اسے زندگی کے صرف ایک پہلو میں محصور کر دیا گیا ہے گویا ان ملکوں کے سربراہان اسلام کو ایک دوسری مسیحیت کا روپ دینا چاہتے ہیں بلکہ مسیحیت کی تو زندگی کے باقاعدہ ایک حصے پر حکمرانی ہے چنانچہ مسیحیت کا یہ معروف نظریہ ہے کہ انسان کی زندگی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ دین کے لیے ہے اور دوسرا حصہ حکومت کے لیے ایک حصے کی رہنمائی کلیسا کے ذمے ہے اور دوسرا حصہ حکومت کے تسلط میں رہتا ہے یہ نظریہ انجیل میں موجود ہے کہ انسانی زندگی کا ایک حصہ دینی رہنماؤں کے کنٹرول میں ہوگا اور دوسرا حصہ اہل سیاست کے زیر تسلط ہوگا جیسا کہ عیسائیوں کا مشہور مقولہ ہے عیسا مسیح علی السلام نے ان سے کہا ہے جو کیسر کا ہے اسے کیسر کو دو اور جو اللہ کا ہے اسے اللہ کو دو اس طرح گویا یہ بات قول مسیح سے ثابت ہے کہ انسان اور اس کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ کیسر کے لیے ہے اور ایک حصہ اللہ کے لیے مگر اسلام اس مسیحی نقطہ نظر کا سخت و مخالف ہے وہ انسان اور زندگی کی تقسیم کو ہرگز قبول نہیں کرتا اسلام کے نزدیک انسان اور اس کی پوری زندگی اللہ تعالی کے لیے ہے وہ اس میں کسی حص سے کا قائل نہیں ہے اس کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے حتیٰ کیسر اور جو کچھ کیسر کا ہے سب اللہ کی قہار ہستی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے خاص ہے اس لیے اسلام کسی طرح کی حصہ کشی کو قبول نہیں کرتا ہے اس میں دو رنگی نہیں ہے اسلام کے نزدیک انسان ایک ہے اور ایک ہی اقتدار کے تابع ہے اور ایک ہی قیادت اس کی زندگی کے سارے امور میں رہنما ہے اسلامی خلافت کے کسی دور میں بھی یا کوئی اور روحانی اقتدار پہلو, پہلو نہیں رہا ہے بلکہ دینی اور دنیاوی اقتدار دونوں اسلامی خلافت کے ماتحت تھے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عدی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں لوگوں کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا ہے تو کیا ہم انہیں اپنی دنیا کے لیے پسند نہ کریں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دینی رہنما نہیں تھے کہ آپ کے ساتھ ایک دنیاوی رہنما بھی کے کار ہو یا کوئی بادشاہ اور کوئی دوسرا قائد آپ کے ساتھ ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ال کے مبلک بھی تھے جمع میں سپہ سالار بھی تھے صدر مملکت بھی تھے اور محکمۂ قزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ماتحتی میں تھا اسی طرح آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاب خلفائے راشدین بھی تھے وہاں دین و دنیا کی نہ کوئی تفریق تھی نہ امامت و حکومت میں کوئی دوئی تھی اسلام دین بھی ہے اور سیاست بھی اسلام عقیدہ بھی ہے اور شریعت بھی عبادت بھی ہے اور قیادت بھی مصحب بھی ہے اور تلوار بھی نماز بھی ہے اور جہاد بھی ہے یہاں نہ کوئی تقسیم ہے نہ علاحدگی بلکہ سب ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے یہ ہے اسلام کی حقیقی تصویر اسلام لوگوں کی اس تقسیم کو قبول نہیں کرتا جو انہوں نے دین و دنیا اور امامت و سیاست کے نام پر کر رکھی ہے اسلام کی نظر میں سب دین ہے اور سب ایک ہی شریعت کے تابع ہے زندگی ایک دریا کے مانند ہے جس کے اندر تم کسی چیز کو دوسری چیز سے جدا نہیں کر سکتے مختلف شعبہ حیات ایک دوسرے سے مربوط ہے معیشت و سیاست باہم ملے ہوئے ہیں اسی طرح سیاست و معیشت کا تربیت و تعلیم ذرا و اولاد اور فکر و ثقافت سے گہرا تعلق ہے اور اجتماعی زندگی انفرادی زندگی سے باہم مربوط ہے یہ دونوں معاشی زندگی سے گہرا ربط رکھتے ہیں اور زندگی کے یہ سارے پہلو سیاسی زندگی سے مربوط ہے اور زندگی کا یہی وہ فطری طریقہ ہے جس پر اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی ہے اور اسی طرح لوگ باہم مل جل کر زندگی کے زیادہ مستقیم پر گامزر رہ سکتے ہیں اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو دنیا میں جتنے بڑے نظام ہائے فکر آئیڈیالوجیز پائے جاتے ہیں وہ بھی تقسیم حیات کے قائل نہیں ہے مثلاً کو انسانی زندگی کی تقسیم قبول نہیں ہے وہ پوری زندگی پر اپنی حکمرانی چاہتا ہے کسی بھی عزم اور نظام فکر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تعلیم کا میدان دوسرے کے حوالے کر دے اور فکر و ثقافت کا شعبہ اپنے علاوہ کسی اور کو دے دے بلکہ ہر نظام فکر پوری انسانی زندگی پر تنہا حاوی رہنا چاہتا ہے اور الف سے یاد تک اپنی گرفت میں رکھنا چاہتا ہے اسی طرح اسلام کو یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے کی وہ انسانی زندگی کے کسی پہلو کو اپنی رہنمائی اور حکمرانی سے خالی رکھے اگر ایسا ہوگا تو وہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان اور بعض کے پفر کے مترادف ہوگا اور یہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ تعالی نے منی اسرائیل کو بڑے سخت الفاظ میں ڈانٹ پلائی ہے ارشاد ہوتا ہے فما من يفعل ذلك دنیا اشد کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے پر ایما رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو تو جو لوگ تم سے ایسا کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور آخرت میں یہ شدید ترین عذاب کی طرح بھیجے جائیں گے اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یہ ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کا منطقی تقاضا جب ہم ایمان کو حکم بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ ہم پورے اسلام کی طرف پھر سے رجوع ہو اور عقید و شریعت عبادت و اخلاق اور معاملات و نظام سیاست غرض کے ہر پہلو میں اسلامی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرے اسلام کی طرف اس ایزان و یقین کے ساتھ رجوع ہو کہ وہ ایک ایسا نظام زندگی ہے جو ہماری زندگی کے سارے پہنوں میں رہنمائی کرتا ہے گھر مدرسہ مسجد یونیورسٹی عدالت زراعت و تجارت کارخانہ اور سڑک زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے پھر چونکہ اسلام ایک پیام رحمت ہے اس لیے ہر موڑ پر انسان کا ساتھ دیتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان کی گود سے گوٹ تک کی زندگی کے لیے ضابطے اور قوانین بناتا ہے انسان کی پیدائش کے وقت ہی سے اسلام اس کے لیے شرعی قوانین وضع کرتا ہے بلکہ بعض احکام تو ایسے ہے جو جنین سے متعلق ہے جبکہ انسان ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ احکام موت کے وقت کے لیے ہے اور وہ جنازے کے احکام ہے بعض احکام کا تعلق موت کے بعد کے لمحات سے ہے مثلاً کیسے اسے غسل دیا جائے گا کیسے کفنایا جائے گا کیسے اس پر نماز پڑھی جائے گی کیسے اسے دفن کیا جائے گا اور یہ سارے ہی امور کیسے انجام پائیں گے اور کیسے اس کا ترک تقسیم ہوگا کیسے اس کے قرضوں کی ادائی اور کیسے اس کی وسیعت نافذ کی جائے گی اسلام انسان کو ایسے احکام دیتا ہے جو اس کی زندگی کے سارے مراحل سے متعلق ہے اس نے ایمان کی منطق کا ہمارے لیے ایک حتمی دینی اور ایمانی فیصلہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف اور پورے اسلام کی طرف سچے دل سے رجوع ہوں نمبر دو تاریخ کی منطق ایمان کی منطق کی تائید کرتی ہے تاریخ کی منطق کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں یہی ہے کہ ہم اسلام کی طرف رجوع ہوں تاریخ سے ہماری مراد یہاں صرف امت مسلمہ کی تاریخ ہے یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں اسلام کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی عرب جو امت اسلامیہ کی ریڑھ کی ہڈی تھے اسلام کے اصل حمایتی تھے انہی کی سرزمین سے قافل اسلام روانہ ہوا انہی کی سرزمین پر حرمائن ہے مسجد اقصا ہے انہی کی زبان میں قرآن آزم ہوا انہی کی نسل سے نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ انسانی کی افضل و بے مثال نسل انہی کے اندر رونما ہوئی جسے ہم صحابہ کرام ردوان اللہ علیم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں ہم جب ان کی اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلام سے قبل ان کی کوئی قابل ذکر حیثیت نہ تھی وہ ایک تہذیب نہ آشنا قوم تھی نہ اس کے پاس حکمت ہند تھی نہ صنعت چین نہ فلسفے یونان نہ رومیوں کے قوانین اور نہ فارس کا تمدن وہ ایک پراگندہ منتشر اور مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی قوم تھی یہ قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے اندھی عصبیت نے انہیں چور چور کر رکھا تھا ہر ایک اپنے قبیلے کی مدد کے لیے تیار رہتا خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر اور جب قبیلے کا کوئی شخص غزب ہوتا بالخصوص بڑی حیثیت کا آدمی تو اس کے ساتھ ہزار دس ہزار اس سے بھی زیادہ گذب سے بے نیام ہو جاتی تھی اور کوئی شخص غزب ہونے والے سے اس کے کا سبب نہ دریافت کرتا ایک شاعر قبیلے کی شجاعت کی تعریف میں کہتا ہے لا برہر یہ لوگ اپنے بھائی سے جب وہ مصیبتوں میں انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اس سے کوئی دلیل نہیں مانگتے ہیں بلکہ اس کی مدد کے لیے لپک پڑتے ہیں اس کے لیے بس اتنا ہی کہنا کافی ہوتا تھا کہ فلا قبیلے نے اس پر زیادتی کی ہے یہ سنتے ہی اس کے قبیلے کے سارے لوگ آمادہ جنگ ہو جاتے تھے اس طرح دشمن قبیلے کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی تھی بسا اوقات یہ جنگ انتہائی معمولی اسباب کی بنا پر دسیو سال جاری رہتی تھی زمانے جالیت میں اوٹنی کے آگے پیچھے پانی پلانے کے معاملے میں قبیلہ بکر و تغلب کے مابین حرب بسوس نامی مشہور زمانہ جنگ تقریباً چالیس دن تک جاری رہی اسی طرح قبیلہ ابس و زبیان کے درمیان گھڑ سواری کے مقابلے میں دشمن کے گھوڑے کے آگے نکل جانے کے باعث ڈھائی سو گبرا نام کی مشہور جنگ برپا ہوئی شدید قبائلی عصبیت نے ان عربوں کے دلوں میں ایسی جڑ پکڑ لی تھی کہ ان کی سوچ کسی بھی حال میں اپنے قبیلے سے آگے نہ بڑھتی تھی چنانچہ شعر تھا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ و ظالم ہو یا مظلوم مگر ان کا یہ شعر اسلام سے پہلے تھا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر سر اخا کا ظالمن او مضلومن میں لفظ تو باقی رہنے دیا البتہ اس کا مفہوم بدل دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد تم اس طرح کرو کہ اسے ظلم سے باز رکھو لیکن وہ اس اسلامی مفہوم سے پہلے لفظ کو اس کے ظاہری معنی میں لیتے تھے اسلام سے پہلے عرب ایک پراغندہ اور گم گشتہ قوم تھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑی ہوئی تھی جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَطْوَ عَلِيْهِمْ آَيَ مِن قبل وہی <الْجُمْعَةً> وہ ذات ہے جس نے امیوں کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول مبوس فرمایا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے گرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے ظاہر ہے کہ بتوں کی بندگی سے بھر کر اور کون سی گمراہی ہوگی خانہ کعبہ میں جو مرکز توحید کی حیثیت سے تعمیر ہوا تھا اس کے اندر تین بڑے بت اور اس کے ارد گرد ایک سو ساٹھ بت تھے ہر قبیلے کا اپنا الگ الگ بت تھا بلکہ ہر فرد کا اپنا ایک بت تھا اور ہر گھر میں ایک یا ایک سے زیادہ بت تھے آدمی جب سفر کرتا تو اپنے معبود کو بھی اپنے ساتھ رکھتا اس سلسلے میں بعض بڑے مذہائقہ خیز لطیفہ مشہور ہیں بعض قبیلِ اجوہ مدینہ کی مشہور خجور سے بدھ بناتے تھے جب ان میں کا کوئی آدمی سفر پر جاتا اس کا زادرہ ختم ہو جاتا اور اس پر بھوک کا گلبہ ہوتا تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس کو جب اپنے اجوہ سے بنے ہوئے معبود کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ملتی, تو وہ اسی کو چٹ کر جاتا ہاں کبھی کبھار احتیاط کے پیش نظر ایسا بھی کرتا کہ اپنے معبود کے ایک تہائی حصے سے ناشتہ کرتا ایک تہائی سے دوپہر کا کام چلاتا اور آخری تہائی حصے کو شام کے کھانے کے طور پر استعمال کرتا آخر یہ کیسے معبود ہیں جو کھائے بھی جاتے ہیں اور جن پر مکھیوں کی یلغار بھی ہوتی ہے قرآن کریم نے اسی امر کی طرف درج ذیل آیت میں اشارہ کیا ہے وہی یس لوگ شی اللہ طالب الحج اور اگر مکھیر ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس سے اس کو بچا بھی نہیں پائیں گے طالب اور مطلوب دونوں ہی کتنے ناتواں ہیں ابو رجا اتار بھی کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی اچھا پتھر پاتے تو اس کو معبود بنا لیتے اور کوئی اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو پہلے والے کو پھینک کر اس دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے جب کوئی پتھر نہ پاتے تو چند مٹھی مٹی لیتے اور اس پر بکری کا دودھ ڈال کر اس کی تصویر بنا لیتے اور اسی تصویر کو اپنا معبود بنا لیتے یہ کیسی قوم تھی جس کا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تھا انسانی عقل اس درجے فاسد ہو گئی تھی کہ پتھروں حلوی یا اجوا کے معبود بنا کر پوچھتے تھے اور پھر انہیں کو کھا جاتے تھے کلب انسانی کا فساد دیکھئے کہ زمانے میں انسان اپنے سگے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا آخر وہ اسے قتل کیوں کرتا تھا وہ اسے مفلسی کے سبب یا مفلسی کے اندیشے سے قتل کر دیتا تھا وہ نو مولود کی خبر سن کر اپنے تہیں کہتا تھا کیا کہ یہ بچہ ہمارے فقر و محتاجی میں اضافہ کرنے کے لیے آیا ہے یا ہمارے اوپر رسک کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو قتل کرتا اس خوف سے کہ وہ اس کے ساتھ کھائے گا خاص طور پر لڑکیوں کا قتل تو ایک عام بات تھی اس لیے کہ وہ نہ ان کے ساتھ حصول رزق کے لیے دوڑ ڈھو کر سکتی تھی اور نہ اس سلسلے میں وہ ان کا ہاتھ بٹا سکتی تھی اسی طرح انہیں اس بات کا بھی اندیشہ تھا کہ وہ مستقبل میں ان کے لیے آر کا باعث ہوگی کبھی حملہ آور قبائل میں سے کوئی قبیلہ اسے قیدی بنا لے گا اور یہ بات گھر والوں کی ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی اور یہ اس کے قبیلے کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہوگی اس لیے وہ لڑکیوں کو قتل اور زندہ دربود کر دیتے تھے لڑکیوں کی پیدائش پر انہیں قطعی کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمانے جہلیت میں کسی کے یہاں ولادت ہوئی تو جب اسے خبر دی گئی کہ تمہاری بیوی کو ولادت ہوئی ہے اس نے پوچھا کہ کی کیا پیدا ہوا تو کہا گیا بچی پیدا ہوئی ہے اس پر اس نے کہا یہ بیٹے کا نیام البن نہیں ہے اس کی مدد رونا ہے اور اس کا اس نے سلوک چوری ہے اگر وہ میری مدد کرے گی تو تلوار کے ذریعے میری مدد نہیں کرے گی بلکہ رو دھو کر اور وا وا کر کے ہی وہ مدد کرے گی اگر کسی موقع پر میری مالی مدد کرے گی تو اپنے شوہر کے مال سے کرے گی وہ اپنے شوہر کا مال چرائے گی زمان جہلیت میں عورتوں کے بارے میں اربو کا یہی نقطہ نظر تھا اسی لیے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے وہ گھٹا گھٹ رہتا ہے اور وہ اس منحوس خبر کو سن کر لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو ذلت کے ساتھ رکھ چھوڑے یا اس کو مٹی میں دفن کر دے افسوس کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ ہی کرتے ہیں وہ قوم سے چھپا پھرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے دور رہنے کے راستے تلاش کرتا ہے یا اس نے کسی چھرم کا ارتکاب کیا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ سے چھپا رہے تاکہ وہ اسے دیکھ نہ لیں پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ اس عمر واقع اور ذلت اور رسوائی پر راضی ہو جائے اور اس نئی مخلوق کو کبور کر لے یا اس سے چھٹکارہ پانے کے لئے اسے مٹی میں دبا دے اکثر اوقات میں یہی دوسرا رجحان گالب آتا تھا اور وہ اسے مٹی میں دبا دیتا تھا اتنی گنہوں نہیں ہے یہ بات کیا اس سے زیادہ سنگین جرم کا تصور کیا جا سکتا ہے قتل اپنے آپ میں خود ایک بھیانک جرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی عمارت کو ڈہا دینے کے مترادف ہے جب عام قتل کے بارے میں یہ تصور ہے تو ایک معصوم و بے گنا بچے کے قتل کا جرم کتنا سنگین ہوگا جس نے نہ کوئی جرم کیا ہے اور نہ کسی گنا کا مرتکب ہوا ہے آخر انسان اپنے بچے کو کیسے قتل کرے گا وہ باپ جس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹوں کی پناہ گاہ ہوتا ہے خود بھوکا رہ کر بچوں کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے کیا وہی باپ اپنے اپنے بیٹے اور جگر کے ٹکڑے کو اپنے قتل, کر دے گا؟ صرف اس خوف سے قتل کر دے گا کہ اس کے ساتھ کھانے میں وہ شریک ہوگا اور اس کا رسک لے گا یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مفلسی اور لکما کے سبب انسان اپنے جگر گوشے کو قتل کر ڈالے قتل کا طریقہ بھی کتنا دل دہلا دینے والا ہوتا تھا کاش وہ اسے تلوار کی ضرب سے موت کی نیند سلا دیتا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے گھڑا کھودتا پھر اس کو اسی میں زندہ دفن کر دیتا تھا اس سلسلے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص اپنی بچی کو دفن کرنے کے لیے سہرا میں لے گیا جب وہ گھڑا کھودنے لگا تو وہ بچی بیچاری اس کی دھاڑی سے گرد و غبار کو جھاڑتی تھی بچی تو باپ پر ترس کھا کر اس کی دھاڑی کو گبار سے بچا رہی تھی مگر باپ کو اپنی بچی پر ترس نہ آیا کہ وہ اسے موت سے بچا لیتا اس نے بچی کو گھڑے میں دکیل کر زندہ دفر کر دیا جالیت انسان کو کس قدر مجرم بنا دیا تھا عقل و قلب جیسی نعمت کا حامل انسان اس درجہ گر جائے کہ پتھروں اور اجوا خجور سے بنے ہوئے پتھ کی عبادت و بندگی کرنے لگے اس کی شکاوت قلبی اور بے حصی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنے لخت جگر کو قتل کر ڈالے عرب کے جاہیلی نظام نے انسانی زندگی کو بالکل فساد سے بھر دیا تھا وہاں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو کمزور ہو محتاج ہو غلام اور عورتوں کے حقوق کی ضمانت فراہم کر سکے عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ پانے کا تصور تو کجا وہ شوہر کے مرنے کے بعد خود مال موروس بن جاتی تھی آدمی اپنے باپ کی وراثت میں مال و جائیداد اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی ماں کو بھی وراثت میں پاتا تھا اگر وہ اسے اچھی لگتی تو اسے اپنے نکاح میں رکھ لیتا تھا ورنہ بصورت دیگر اس سے کچھ فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیتا تاکہ وہ اس کے باپ کے بعد جس سے چاہے ہی کر لے وہ اہما کو بھی بیٹے کی ملکیت سے آزاد ہونے کے لیے باقاعدہ تاوان دینا ہوتا تھا غلاموں کے حیثت چوپائیوں جیسی تھی محتاجوں کا سماج کے اندر کوئی حق نہیں تھا مالدار لوگ اپنے مال میں ان کا کسی طرح کا کوئی حق تسلیم نہیں کرتے تھے طاقتور کمزور کو نگل جاتا تھا جاہلیت کے زیر سایہ لوگوں کی یہی صورت حال تھی شراب و زنا کی ہر طرف گرم بازاری تھی عرب لوگ شراب کے ایسے دلدادہ تھے کہ اس کے تقریباً دو سو نام تھے اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کے اشعار شراب و ساغر اور اس کی مجالس اور شرکائے مجالس کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں زنا کا ارتکاب اعلان کیا جاتا تھا اور ہر آدمی کی ایک متعین معشو کا ہوتی تھی اور اسی طرح ہر عورت کا ایک متعین رفیق و عاشق ہوتا تھا یہ تھے جاہلی نظام کے کڑوے کسیلے ثمر جن سے پوری انسانی زندگی بے چین اور مسترد تھی جہلیت کے اسی ٹوپ اندھیرے میں آفتاب اسلام طلوع ہوا اور رحمت پر مبنی اپنے ربانی نظام کے ذریعے عرب قوم کی کایا پلٹ کر رکھ دی چند سالوں کے اندر انہیں دنیا کے سامنے ایک نئی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا ان کی پراغندگی اور انتشار کو اتحاد و اتفاق میں بدل دیا ان کے مردہ دلو کو زندہ دلی عطا کی انہیں جاہلیت کی تاریخی سیلم کی روشنی میں لایا انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھائی ان کے ضعف کو قوت سے بدل دیا انہیں انار کی کے بعد ایک منظبت ایک منظبت و منظم زندگی کا عادی بنا دیا اباہیت و بے روی کے مقابلے میں افت و معابی کو جوہر عطا کیا. انحراف کے بعد استقامت کا کھوگر بنایا انہیں بت پرستی کی ذلت سے نکال کر توحید کے مقام بلند پر فائز کیا زمانۂ جالیت میں انہیں حساب و کتاب کچھ نہیں آتا تھا اسلام نے انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اربو میں جو لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جا سکتی تھی چنانچ کے موقع پر پڑھے لکھے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیدیہ قرار دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دس بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں قرآن کریم کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ ایک عرب اس میں کے کے خلب تھی اور دوسری سر قلم نور قلم یسترون تھی اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے تاکہ عرب قوم کو علم کے حصول کی دعوت دے. بلاخر عرب قوم میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہوئی اور وہ جہالت سے علم کی روشنی میں آگئے انہوں نے علم دین اور علم دنیا دونوں سیکھا اس کے نتیجے میں ایک ایسی تہذیب نے جنم لیا جس کے جلوے میں علم دین اور دنیا باہم جمع ہو گئے جبکہ دوسری اقوام علم دین اور دنیا کی کشمکش سے آشنا تھی مسیحت کے یہاں تو علم دین و دنیا کی ایک طویل کشمکش کی تاریخ ہے وہاں مذہب و سائنس ایک دوسرے سے اور برسر پیکار نظر آتے ہیں دین مسیح کے اجارہ داروں نے سائنسی اور تجریبی علوم کو رواج دینے والوں کو سزا دینے کے لیے تفتیشی عدالتیں قائم کی سائنس دانوں پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو نظر آتش کر دیا گیا ان کی کتابوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی شخص کوئی نیا نظریہ لاتا یا کوئی نئی ایجاد کرتا تو اس کی پذیرائی یا ہمت افزائی کی بجائے اسے سزا دی جاتی جب کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں یہ سب کچھ نہیں ملتا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں علم دین اور علم دنیا ایک دوسرے سے متصادم و متحرک ہونے کی بجائے باہم ایک دوسرے سے مربوط دکھائی دیتے ہیں اسلامی تہذیب اس حیثیت سے معروف ہے کہ وہ ایک ایمانیو علمی تہذیب ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان علماء کی علمی کتابیں یورپ اور دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں علمی مرجع کی حیثیت سے پڑھائی جاتی تھی مثلا ابن سینہ کی کتاب القانون جو طب کے موضوع پر ہے یا امام راضی رحمت اللہ علی کی کتاب الحاوی یہ بھی طب ہی کے موضوع پر ہے اور عبالقاسم زہراوی کی کتاب التصریف لمن عجز عن التعالیف یا اپنے رشت کی کتاب القلیات یہ ساری کتابیں علم طب سے متعلق ہیں ان سب کی حیثت عالمی علمی مرجع ریفرنس کی ہے یہی حال علم فرقیات ریاضیات اور الجبرہ کا ہے ان سارے علوم کے موجود مسلمان ہی ہیں جبروں مقابلے کا موجود خوارزمی ہیں اس نے میراس اور میت کی وصیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس علم کی ایجاد کی تھی اسی لیے اس نے علم جبر و مقابلے پر مشتمل کتاب کے ساتھ رسالت الوسیع کے نام سے ایک مقالہ بھی تحریر کیا تھا اسلامی تہذیب کے عہد زری میں اس طرح علم دنیا کی خدمت ہوئی تجرباتی طریقہ ایکسپریمنٹل میتھڈ کی بنیادیں مسلمانوں نے وضع کی تو وہی دراصل اصل تجریب بھی علم کے بانی ہے جسے آج فرانسیس بیکن کی طرف منصوب کیا جاتا ہے اس کا اعتراف سائنسی علوم کی تاریخ لکھنے والے مورخین نے بھی کیا ہے مثلا جارش سارٹن نے اپنی کتاب ہسٹری آف سائنس میں اور اسی طرح دارے بیر نے اپنی کتاب دا اسٹرگل بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن میں اور بری وولٹ نے اپنی کتاب میکنگ آف ہیومینٹی میں اعتراف کیا ہے کہ تجرباتی طریقہ اسلامی تہذیب کی دین ہے فرانسیس بیکن اور اسمیت روجر بیکن دراصل یہی دونوں یورپی دنیا کے اسلامی تحزیر کے پائیگام بر تھے اس وقت تنہا عربی زبان ہی عالمی علوم کی زبان تصور کی جاتی تھی اس لئے کہ سارا علمی سرمایہ عربی زبان کے اندر موجود تھا دوسرے پہلو پر نگاہ ڈالیں تو اسلام نے عربو کو ایک ایسا نیا انسان بنا دیا جو جاہلیت کے انسان سے بالکل مختلف تھا اسلام نے انسان کو عقل اور دل سے کام لے نہ سکھایا چنانچہ وہ ہر طرح کی بدپرستی چھوڑ کر توحید خالص کے علمبردار بن گئے جب ان کے دل و دماغ میں قلم لا الہ الا اللہ کا مفہوم سرایت کر گیا تو ان کی پیشانی نہ کسی انسان کے لئے جھکی نہ الہ واحد کے علاوہ کسی اور کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوئے انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہماری عزت اور ہمارا احترام صرف اسلام سے وابستگی میں ہے ارشاد ربانی ہے وللہ عزت ولرسولہی وللمؤمنین اسلام نے قدیم عربی انسان کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا جو جاہلیت سے اسلام کی طرف ایک نئی عق نئی فکر نئے رجحانات اور نئے اخلاق و عمل کے ساتھ منتقل ہوا اسی لیے اس نے ایک عظیم تہذیب و تمدن کی بنا ڈالی ایک ایسی شاندار تاریخ رقم کی جس میں علم و ایمان اخلاق ربانی اور اخلاق انسانی کے جلوے پہلو پہلو نظر آتے ہیں ایک ایسی عادلانہ تہذیب کو وجود بخشا جو مختلف اقوام طبقات اور افراد کے مابین ادب و انصاف کرتی دکھائی دیتی ہے اسلامی تہذیب ہی کی دین ہے کہ تاریخ انسانی میں فقیر و محتاج کو پہلی بار یہ پتہ چلا کہ مالدار کے پاس اس کا حق ہے ہمارے زمانے کی اشتراقیت کے ظہور سے بہت پہلے اسلام نے مالداروں کے مال میں فقراء و مساکین کا باقاعدہ حق متعین کر دیا ہے۔ اور قرآن نے بھی اسے حق کے نام سے موصوم کیا ہے۔ فی فِي أَنْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومِ الْمَعَارِجِ انہوں کے انوال میں ایک متعین حق ہے۔ ان فقراء مساکین نے کبھی اپنے حق مطالبے کے لئے کوئی کانفرنس نہیں منافق کی۔ اور نہ مالداروں کے پاس سے اپنے حق کی وصولیابی کے لیے کوئی مظاہرہ کیا بلکہ کبھی انہیں اپنے کسی حق کا شعور بھی نہیں ہوا اور نہ مالداروں نے اپنے تئی اس حق کا اعتراف کیا لیکن اسلام نے اس حق کو متعین کیا اور مالداروں پر واجب کیا کیونکہ سارا مال اللہ کا ہے اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اس لیے اللہ کے بندو کو اللہ کے مال سے کھانے کا پورا پورا حق ہے سب کو حق پہنچتا ہے کہ اس خوان یکما سے اپنا حصہ کھائیں جسے جس اللہ تعالیٰ نے اپنے بندو کے لیے بچھا رکھا ہے اس حق کی ادائی کوئی رضا کارانہ عمل نہیں ہے اور نہ ایسا ہے کہ من مانی جتنا چاہے دے دے بلکہ ایک اسلامی فریضہ ہے جس کا نام زکات ہے اس کی حیثیت اسلام میں تیسرے رکن کی ہے یہ ایسے حقوق ہیں جو محدود متعین ہے اور ان کی حد معلوم ہیں ان چیزوں کی زکات واجب ہوگی اور کتنی واجب ہوگی دسواں بیسواں چالیسواں سالانہ فریضہ یا فصلی فریضہ وا اتو حقہ یوم حصادی الانام اور اس کا حق دو فصل کی کٹائی کے دل حق زکات کے مستحق 8 گروہ ہیں جن پر مال زکات صرف کیا جائے گا اور یہ کام باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں ہوگا خود من اوال یم صدقه تم ان کے اموال میں سے بطور زکات لو اس کام کے لئے عاملوں کی تعین ہوگی وہی اس مال کو وصول کریں گے جو برزا اور رغبت نہیں دے گا اسے زبردستی لیا جائے گا اسلامی حکومت تاریخ انسانی میں وہ پہلی حکومت ہے جس نے عمرہ کے پاس سے فقراء و مساکین کا حق نکلوانے کے لئے تلوار اٹھایا اعلان جنگ کیا اور باقائدہ جنگ کی خلیفہ اول حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہے جوہوں نے فقراء و مساکین کے حقوق کی بازیابی کے لئے عمرہ سے جنگ کی اس موقع پر انہوں نے یہ مشہور قول کہا اگر وہ اونٹ کی ایک رسی بھی جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا اور مرتدین اور مانعین زکوٰۃ کے کلاکما کے لیے گیارہ لشکر روانہ کیے اسلامی نظام کی برکت کی اس حکومت میں خوشحالی ایسی عام ہوئی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کو اسلامی حکومت کے زیر سایہ زبردست مالی قوت حاصل تھی آدمی اپنی زکات کی ادائیگی کے سلسلے میں فکر مند رہتا تھا اور اپنی زکوات کو قبول کرنے والے کی تلاش میں سرگردہ رہتا تھا بعض دفعہ طویل دوڑ دھوپ کے بعد بھی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا مشہور عباسی خلیفہ ہارو رشید ایک دن بیٹھا آسمان کے بادلوں کو دیکھ رہا تھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا اے بادلو تم مشرق و مغرب میں جہاں چاہو جا کے برسو تم جہاں بھی برسو گے اس زمین کا خراج مسلمانوں کے بیت المال میں آئے گا یعنی تم جہاں بھی برسو گے یا تو اسلامی مملکت کے دائرے میں وہ زمین ہوگی اس سے آئے گا یا اگر دوسرے ممالک کی زمین ہوئی تو اس سے خراج آئے گا اور اسے اس مسلمانوں کے بیت المال میں رکھا جائے گا یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ اس نے اپنی برکات سے بلاد اسلامیہ کو جہاں مجد و شرف سے نوازا ہے اسے طاقت و قوت سے بھی ہمکنار کیا اور ہر چہا جانب خوشحالی عام ہو گئی اور ہر طرف عدل و انصاف کا چلن ہو گیا یہ اسلام ہی کا کرشمہ ہے کہ اس نے بڑی امت کی تشکیل کی اور ایک عظیم تہذیب کو جنم دیا بلا شبہ یہ جو کچھ ہوا وہ صرف اسلام ہی کا فیض ہے اسلام ہی نے امت مسلمہ کو عزت و سرفرازی عطا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شام گئے تو راستے میں ایک جگہ پانی میں گھسنے کی ضرورت پڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آب آدمی کی طرف اپنے جوتے اتارے اور پانی میں گھس گئے اس پر سپہ سالار لشکر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ اپنے اونٹ پر سوار رہتے ہوئے اس پانی کی جگہ کو عبور کرتے تو اس سے خلیفت المسلمین کی شان و تمکنت کا اظہار ہوتا رہ. اس لیے کہ بلاد شام کے لوگ اپنے ملوک کو ایسا ہی کرتے دیکھتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ابو عبیدہ اگر تمہارے علاوہ کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں ہرگز اس کو معاف نہ کرتا تم امین الامت یہ وہ خطاب ہے جو نبی علیہ اللہ وسلم نے ابو عبیدہ بن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو پھر آپ نے فرمایا اے ابو ابائی ہم دنیا کی ذلیل تریف قوم تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت و سربلندی عطا کی جب ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت و افتخار محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گے تاریخ کی منطق کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ امت مسلمہ کی عزت و سرفرازی صرف اسلام میں ہے تاریخ اسلامی کا سب سے زیادہ روشن اور سرسبز و شاداب دور وہی رہا ہے جس میں ملت اسلامیہ اسلام سے زیادہ قریب رہی ہے جب تمہیں کہیں مسلمانوں کا غلبہ نظر آئے تو جان لو کہ وہاں اسلام کی طرف رجوع موجود ہوگا اس لیے کہ جب تک اسلام کے ساتھ اور اسلام کی طرف کوئی حرکت نہیں ہوگی اس وقت تک دشمن قوتوں پر غلبہ پانا تقریباً ناممکن ہے چنانچہ ہم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھتے ہیں کہ وہ خلاف راشدین کے طریقے پر چلے اور سنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ کیا تو نہ صرف یہ کہ وہ پانچویں خلیفہ راشد قرار پائے بلکہ انہوں نے ڈھائی سال کی قلیل مدت میں پورے بلاد اسلامیہ کو خوشحالی فارغ البالی سے مالا مال کر دیا ہر طرف ادو انصاف کا عام چلن ہو گیا یہ سب کچھ انہوں نے بہت تھوڑی ہی مدت میں کیا اگر انہیں لمبی مدت ملتی تو کیسا عظیم انقلاب برپا ہوتا اسی طرح جب ہم آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوب رحمتہ اللہ علیہ اور ان سے پہلے نور دین محمود رحمۃ اللہ علی کے ذری دور کا جائزہ لیتے ہیں جو اسلامی تاریخ کا ایک بڑا قابل قدر اور شاندار دور تھا تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ان دونوں نے اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی کی اور اپنی مملکت میں پور اسلام کو نافذ کیا لوگوں کے دلوں میں روح ایمان پھونک دیب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علی کو صلیبی قوتوں پر صرف زبانی جمع و خرج سے غلبہ نہیں ملا تھا بلکہ انہوں نے حق المقدور اسلحہ سازی کی کوشش بھی کی جلو میں پھر سے ایمان کی شما روشن کی ان کا خود اپنا حال یہ تھا کہ میدان جنگ میں مجاہدین کے صفوں کے درمیان ہوتے اور صحیح بخاری پڑھوا کر سنتے رات میں فوجوں کے خیموں کا چکر لگاتے جب کسی خیمے میں کسی فوجی کو نماز پڑھتے تلاوت کرتے یا ذکر و تسپی میں مصروفاتے تو خوش ہوتے اور کہتے الحمد انہی انہیں پاکیزہ نفوظ کے سبب ہم غالب ہوں گے جب کوئی ایسا خیمہ نظر آتا جس کے سارے فوجی مہم خواب ہوتے تو کہتے ہمیں ڈر ہے کہ اگر شکست ہمارا مقدر ہوئی تو اسی خیمہ کی وجہ سے جس کے سارے لوگ سو رہے ہیں اور اس میں ایک آدمی بھی یارب کہنے والا نہیں ہے یعنی اس میں اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں ہے یہ وہ اسباب تھے جن کی بنیاد پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلیویوں پر غلبہ حاصل ہوا یہ سلیبی فوج پورے یورپ سے جٹ کر آئی تھی تاکہ اسلام کو اس کے دیار میں روڈ ڈالے مگر اللہ نے سلام الدین رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھوں ان کے شرمناک عزائم کو خاک میں ملا دیا جب تم تاریخ اسلامی کے کسی مرحلے میں مسلمانوں کی عزت و سرفرازی اور طاقت و گلبہ کے مظاہر دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہاں یقیناً اسلام تحریک کی صورت میں کار فرما تھا اور اسے زندگی کے تمام شعبوں میں متحرک بنانے کی کوشش ہو رہی تھی اور یہ تاریخ کا ایک مسلمہ امر ہے اس لیے اگر آج ہم صحیح معلوم ہے عزت و شوکت سیادت و قیادت اور دشمن طاقتوں کے بنجے سے آزاد ہو کر پوری امت مسلمہ کے اندر اتحاد و یا کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صدق دل سے اسلام اور پورے اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا ہمارے سارے مسائل اور ہماری ساری الجھنوں کا دراصل یہی ایک واحد علاج ہے اور اسلامی تاریخ کا ایک طویل ماضی بھی اسی بات پر گواہ ہے اس لیے ہمیں بھی اس کا تجربہ کرنا چاہیے اور انسان جب ایک دوا کا تجربہ کر لے اور اس سے آرام ملے اور شفا بھی حاصل ہو تو اس کے لیے معقول رویہ یہی ہے کہ دوسری کوئی نئی دوا تلاش کرنے کی بجائے اسی مجرب و مفید دوا کو استعمال کرتا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نئی دوا کی تلاش میں وہ متعدد دواؤں کی تجربہ کا بن جائے ہر نسخہ ساز کے نسخے کو آزماتا رہے خاص طور پر ایسی صورت میں تو بالکل محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے جب یہ معلوم ہو جائے کہ نسخہ تجویز کرنے والے خیر خان نہیں ہے ہم اپنی تاریخ میں اسلام کے نسخے کیمیا کو آزما چکے ہیں اور ہماری امت بھی اسے بارہ آزما چکی ہے تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسلام ہمارے ہر مرض کی دوا ہر مسئلے کا حل اور ہماری ساری پیچیدگیوں کا علاج ہے اگر ایسا ہے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اسلام اللہ کا پیغام ہے وہ ایک ربانی ہدایت آسمانی قانون اور مخلوق کے لیے اس کے خالق کی طرف سے ایک دستور حیات اور فرمانے خدا بندی ہے الماعیدہ اور اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیے اگر ہم تاریخ کی منطق سے اپنے حق میں فیصلہ چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنے تابناک ماسی کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو طور پر اسلام کی طرف رجوع ہو اور پھر ایک بار اس کو اپنی دنیا میں نافذ ہونے کا موقع دے نمبر تین واقعاتی منطق ایمان اور تاریخ کی منطق کی تائید کرتی ہے اب آخر میں ہم واقعاتی منطق پر گفتگو کریں گے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 اور ترقی کی دوڑ میں ہم ابھی تک پیچھے ہی ہیں ہم نے انسانی زندگی کے کسی شعبے میں کوئی پیش رفت نہیں کی ہے نہ سنت میں اور نہ ہی میں کوئی ترقی کی ہے مصر جیسے ملک نے اپنی صنعتی اٹھان کا آغاز محمد علی پاشا کے زمانے میں جاپان کے ساتھ ایک ہی وقت میں کیا تھا مگر جاپان کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم جہاں تھے وہی ہے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 اور 11 میزائل کی رفتار سے اس طرح ہمارے اور اس ترقی یافتہ دنیا کے درمیان روز بروز خلیج وسیع ہوتی جا رہی ہے جس سے جا کی ہم کوشش کر رہے ہیں بہر ہماری افسوس ناک صورتحال ہے۔ عالم اسلام پر حکمران لادینی نظامائے حیات نے ترقی و تقدم کے معرکے میں کچھ بھی نہ کیا۔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 لیکن وہ اس معاملے میں خودکفیل بھی نہیں ہے چاہے جائے کہ اپنی مضروعات دوسروں کو بھرامت کرتا اس کے برقص وہ خالش کی دنیا سے اپنی ضروریات کے لیے گے ہوں اور چاول درامت کرتا ہے اگر دوسرے معاملے کے اس کو اپنی غزائی امداد روک دیں تو یہاں کے لوگ بھوکو مر جائیں گے ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے ہتھیار گیرو کے پاس سے آتے ہیں اور ہم پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھا سکتے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 بلکہ دائیں اور بائیں بازو والے لوگ بھی مختلف درجہ تو مراتب میں تقسیم ہو جاتے ہیں ہر ایک کی جہت یا قبلہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ جب تک سارے افراد امت کی جہت و سمت اسلام نہیں ہوگا ان کا مقصد زندگی رضاء الہی کے علاوہ کچھ اور ہوگا اس وقت تک ان کا آپس میں مل بیٹھنا اور متحد ہونا ایک امر دشوار ہوگا اسی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس وقت آگاہ کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط مستقیم کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی سراط مستقیم ہے پھر اس کے دھائے بہائے متعدد ٹیڑھی میڑی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ گمراہ کن راستے ہیں جن میں سے ہر ایک کے سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے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 اس لیے کی یہ وہ نظام زندگی ہے جو عقل و قلب اور روح و مادت کے درمیان پیدا کرتا ہے دنیا و آخرت کے ڈانڈے ملاتا ہے نفس کے حقوق اور اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کے درمیان توازن قائم کرتا ہے انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ اجر حسن کی ضمانت دیتا ہے اسلام ہی ہے جو روحانیت و مادیت کی مثالیت و واقعیت انفرادیت و اجتماعیت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 اسی طرح ہم ہمیشہ مسترف اور بے چین رہیں گے اور ترازو کے دونوں پر لے ڈھائے بھائے جھکتے رہیں گے۔ ہم زندگی کے مختلف میدان میں جن مصائب و مشکلات سے دوچار ہیں اس سے نکلنے کی واحد سبيل اسلام کی طرف مکمل رجوع ہے۔ اس لیے کہ اسلام ہی ہمیں ان سے چھٹکارہ दिला سکتا ہے حقائق و واقعات کی منطق بھی ہمیں اسی بات کا درس دے رہی ہے۔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 جب انك ايمان اختهوك يا اخوش رابس المطالب اللہ تعالى كيهوك كي تازر هو يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانساب والازلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلهون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم متهون المائدان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 حکومت اپنے مشن میں ناکام ہو گئی جس امریکی پارلیمنٹ نے شراب کو حرام قرار دیا تھا اسی نے اس کو مباہ قرار دے دیا۔ اپنی قرار داد میں کہا ہم شراب کے نقصانات کے قائل ہے لیکن ہماری امریکی قوم اس بات کی قائل نہیں ہے بحری پیڑے فوجے اور قوانین سب کے سب ناکام ہو گئے امریکہ میں ذرائع ابلاغ کی ہما جہتی مہم ناکام ہو گئی جزیر ارب میں صرف ایمان کی بدولت یہ سارا کام ہو گیا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 اب اسلامی ہمارے لیے نجات کی واحد سبیر ہے یہی مستقیم ہے یہی نجات ہے اسلام کے بغیر مسائب عالم کے بھون سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن ہے وَمِنَ